موسانی اپن قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو بے شکز میں کا مالک اللہ ہے اپنی بندوہے میں جسے چاہے وارث بنائی اور آخر دان پر ہزگاروں کے ہاتھ ہے